خطبہ نمبر اکھتر آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ اہل عراق کی مذہبت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد یا اہل العراق فانما انتم کالمرأة الحامل حملت فلما اتمت املست وما تقیمها وطالا تأیمها اما بعد اے امباد عراق بس تمہاری مثال اس حاملہ عورت کی ہے جو نو ماہ تک بچے کو شکم میں رکھے اور جب ولادت کا وقت آئے تو ساکت کر دے اور پھر اس کا شوہر بھی مر جائے اور بے وگی کی مدت بھی طویل ہو جائے کہ قریب کا کوئی وارث نہ رہ جائے اور دور والے وارث ہو جائیں اما ما ولقد تقولون فانا اول من آمن خدا گواہ ہے کہ میں تمہارے پاس اپنے اختیار سے نہیں آیا ہوں بلکہ حالات کے جبر سے آیا ہوں اور مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم لوگ مجھ پر جھوٹ کا الزام لگاتے ہو خدا تمہیں غارت کرے میں کس کے خلاف غلط بیانی کروں گا خدا کے خلاف جبکہ میں سب سے پہلے اس پر ایمان لایا ہوں امعلا نبی فأنا اول من بغیر لو له و بعد یا رسول خدا کے خلاف جبکہ میں نے سب سے پہلے ان کی تصدیق کی ہے ہر کس نہیں بلکہ یہ بات ایسی تھی جو تمہاری سمجھ سے بالا تر تھی اور تم اس کے اہل نہیں تھے خدا تم سے سمجھے میں تمہیں جواہر پارے ناپ ناپ کر دے رہا ہوں اور کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں مگر اے کاش تمہارے پاس اس کا ذرف ہوتا اور ان قریب تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی